ہاں بہت اچھا کہتے ہیں یہ بڑی شاندار بات ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیے آپ جو گیارہویں شریف کرتے ہیں یہ اگر یتیم خانے میں پہنچا دیں آپ بارہویں شریف کرتے ہیں یہ یتیم خانے میں دے دیں قربانی کا پیسہ یہ یتیم خانے میں دے دیں تو یہ جب آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کیوں نہیں یاد رہتا آپ جب سارے لوگ بیٹھے ہوں براتی ان سے کئی ابھی مولانا نے مسئلہ بیان کیا کہ تم لو ہٹتے کٹتے کو کھاتے پیتے تمہیں کھلانے کا کیا سوال ٹھیک ہے نا ہم یہ ساری دیگیں جو ہے یتیم خانے بھیج رہے ہیں دیکھیے آپ کو کتنی چاند ماری ہوتی ہے آپ کی کمت سب کا ولیمہ تو کھا لیا اور ہمیں کھلانے کا موقع یتیم خانے بھیج رہا تو آپ جب بچے کا عقیقہ کرتے ہیں ولیمہ کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یتیم خانہ کیوں نہیں یاد آتا